بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کی کروٹ وقت کس تیزی سے کروٹ بدلتا ہے اس پر جس قدر غور کیا جائے اسی قدر اس دنیا کے فانی ہونے کا یقین پختہ ہو جاتا ہے آج سے چھ دن پہلے میرے حالات کیا تھے اور آج کیا ہیں میں اپنے کام کاج کا کی وجہ سے ملاقات کرنے والوں سے چھپتا پھرتا تھا اور ہر ملاقاتی سے مختصر ملاقات کی کوشش کرتا تھا مگر اب میں روزانہ جیل والوں سے پوچھتا ہوں کہ میری ملاقات تو نہیں آئی جمعرات اور جمعہ کے دن مجھ پر رسالوں والے احباب بار بار ٹیلی فون کر کے مضمون لکھنے کا دباؤ ڈالتے تھے اور میں حسرت کے ساتھ تھوڑی سی یکسوئی کا طلبگار ہوتا تھا یہ یکسوئی کبھی ملتی تھی اور کبھی نہیں اور کئی بار دوران سفر گاڑی میں مضامین لکھنے پڑتے تھے اب میرے پاس لکھنے کا کھلا وقت ہے مگر میں کیا لکھوں لکھ کر کسے بھیجواؤں اور کہاں بھیجواؤں وہی قلم وہی ہاتھ اور وہی کاغذ ہے مگر حالات کس قدر بدل چکے ہیں یہ صرف دو مثالیں ہیں اگر اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو کئی صفحات سیاہ ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد بھی اگر دل کو دنیا کے فانی ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر کب ہوگا انسان بہت جاہل ہے اللہ تعالیٰ جب اس سے کام لیتا ہے تو بعض اوقات وہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کیا کر سکتا ہے بلاخر ایک دن یہی ہاتھ ہوں گے اور ان میں لکھنے کے لیے جان نہیں ہوگی یہی بدن ہوگا مگر روح اسے تنہا چھوڑ چکی ہوگی اس دن ہر شخص کو بس اسی کی جلدی ہوگی کہ جلد از جلد اسے دفنا دیا جائے اور منو مٹی کے نیچے چھپایا جائے گھر والوں سے لے کر خدمت گاروں تک اور دوستوں سے لے کر جان چھڑکنے والے وفاداروں تک ہر شخص تیز قدموں کے ساتھ قبر کی طرف دوڑ رہا ہوگا یا اللہ اس دن سے پہلے اس دن کی فکر عطا فرما اور اس کی تیاری کی توفیقت براہمت فرما ہم تیرے ہیں اور ہم سب نے تیرے حضور پیش ہونا ہے آج دنیا کی پریشانیوں نے اس حاضری سے دل کو غافل کر رکھا ہے تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں دنیا کی فکروں سے بے پرواہ فرما کر آخرت کی فکر عطا فرما آمین یار العالمین